الحمد للہ. الحمد للہ على بعد من بسم الرحمن نمبر حسی اِنَّ يَسِيرَ <اِشِرْكُن> آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تھوڑا سا ریا تھوڑی سی ریاکاری کاری بھی شرک ہے یسیر یاد رکھیے گا اس کو فیل مت سمجھیے گا یہ فعل نہیں ہے بلکہ اسم ہے یہ سیر کیا ہے اسم ہے ورنہ آپ دیکھیں گے تو بالکل اسی وزن پر ایسے ہی فعل بھی آتا ہے اگر آپ سارا یہ سیروں سے پڑھیں گے تو یقینا یہ فعل بنے گا لیکن یہاں پر جو مستعمل ہے یہ یہ سیر تھوڑا ہونا یہ کثیر کے مقابلے میں ہے کس کے مقابلے میں کثیر کے مقابلے میں یہ سیر اس کی یا اصلی ہے یہ علامت یا مزارے والی علامت نہیں ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ علامت مزارے یا تب ہے کہ جب اس کے حروف اصلی ہے اس کے علاوہ ہوں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر یہ جو یا ہے یہ یا اصلی ہے یہ سیرا یہ مذاف ہے اریا ار یہ کے قلعے ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اب آپ سمجھیں اب آپ اتنے چھوٹے نہیں رہے اب آپ بڑے ہو گئے ہیں ماشاء اللہ اب آپ عام سے خاص ہونے کے قریب چلے جا رہے ہیں عامہ سے خاصہ کا سفر اب آپ مکمل کرنے جا رہے ہیں اور اب آپ خاص ہو جائیں گے اس لیے اب خاص خاص چیزوں کو سمجھیں شرک, شرک کا معنی شرک ہے شریک تو کیا مطلب ہوگا یہ کا معنی تھوڑا ار ریا کا معنی ریاکاری کاری دکھلاوا شرک شرک تو حدیث کا ترجمہ بنتا ہے ان سر اریا شرکن بے شک تھوڑی سی ریاکاری تھوڑی سی ریاوی شرک ہے کیا مطلب تھوڑی سی ریاوی شرک ہے ایسا ریس کرابی ہے عمر بن الخطا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ وکبر کبیرہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلا روزے رسول کے پاس میں نے دیکھا یعنی آپ علیہ سرات و کے حجرے کے پاس آپ کے گھر کے پاس مسجد سے نکلتے ہوئے معاذ ابن جبل بیٹھے رو رہے ہیں نے پوچھا کہ معاذ ایسی کیا چیز ہے جو تجھے روا رہی ہے اور روئے جا رہا ہے معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے اس بات کا روا تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک اور شرک یقیناً ایک بہت بڑا گناہ ہے اللہ تبارک و مطالعہ فرماتے ہیں شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تبارک و مطالعہ فرماتے ہیں میں معاف فرما دوں گا شرک معاف نہیں کروں گا جی ہاں شرک معاف نہیں کروں گا شراکت داری معاف نہیں ہے کہ مجھے بھی کوئی رب مانے اور کسی اور کو بھی رب مانے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا جی اللہ تبارک و تعالی شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائیں گے اس حدیث سے مبارکہ کے اندر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی شرک ہے کیا معنی کہ اگر کوئی بندہ ریاکار ہوگا تو معذ اللہ کیا وہ کافر ہو جائے گا نہیں ایسی بات نہیں ہے اگر کسی کے دل میں کوئی دکھلاوا آ بھی گیا تو وہ کافر ہو جائے گا یہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ ایک اس کی قباحت بیان کی ہے اور شرک حکم ہی فرمایا ہے اس کو تو شرک نہیں ہے حکمن یہ شرک ہے حکمن ماشاءاللہ اللہ آج مہمان گر تشریف لائے ہیں تو خاتون خانہ نے کبھی جائے نماز کو دیکھا نہیں تھا تو چونکہ آج گھر مہمان تشریف لائے ہیں تو اس لیے جائے نماز اٹھائی اذان ہوتے ہی مسلے پہ تشریف فرما ہوئی اور نماز پڑھنے لگ گئی اور بڑی لمبی لمبی ہیں پڑھ رہی ہیں تاکہ کہنے والے یہ کہیں کہ ماشاء اللہ بڑی نیک خاتون ہیں بر وقت نماز ادا کرتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی علم ہاں پتہ ہی نہ ہو کہ نماز کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے رب کو بھی کوئی یاد کرتا ہے اس کا بھی کوئی نام لینا ہے کہ جس نے ایک جسم دیا ہے اس نے ہمارے سارے اعضاء کو سلامت رکھا ہے اللہ کی قسم کبھی کبھی تمہیں یوں اپنے ہاتھ کو دیکھ کر یوں مڑتا ہے جب انسان اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو تو ذرا دیکھے تو صحیح کہ یہ سالہ سال ہر سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح ہمیں چلائے رکھا ہے کہ سارے کے سارے اعضا سلامت اور یوں چلتے ہیں مڑتے بھی ہیں ہمیں انہی ہاتھوں کے ذریعے سے ہر چیز کو اٹھاتے ہیں مضبوطی سے پکڑتے ہیں اگر آج وہ اس ہاتھ کو بالکل سیدھا ہی سیدھا رکھ دے کہ انیا مڑ نہ سکے تو ہم کس خواب تو جب اللہ تبارک بتا رہا نہیں کہ جس موجہ دی ہے اس کے اندر اتنی زیادہ خاصیات رکھی ہیں تو کم از کم اس کا شکر تو ادا کرنا چاہیے پانچ وقت ہم اپنے رب کو نہیں دے سکتے دل میں پانچ مرتبہ تھوڑی سی تھوڑی دیر سب سے لمبی نماز فرائض و سنتوں میں دیکھیں گے تو آپ کو زور کی نماز ملتی ہے دس رکھتے ہیں ٹوٹل اگر صحیح طریقے سے آدمی ادا کرے اور پڑھ سکتا ہو تو اس کے دس منٹ سے زیادہ نہیں لگنے پر. تو کیا ہم اپنے رب کو اتنا وقت بھی نہیں دے سکتے جس نے ہمیں یہ جان دی ہے یہ جسم دیا ہے سارے کے سارے آزا سلامت دیے ہیں کبھی کبھی جوانوں سے ملتے ہیں جب ہم نوجوان لڑکے جو کالج یونیورسٹیوں کے ہوتے ہیں سب بھی پوچھو کہ بھائی نماز پڑھتے ہو کہتے ہیں کہ نہیں رہ جاتی ہے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے بندوں اللہ نے اتنی خوبصورت نوجوانی دی ہے کیا اس کے اتنا حق بھی نہیں ہے کہ ہم دن میں پانچ مرتبہ اس کو یاد کریں خیر یہ ایک الگ بات ہے تو ان یسی ریا ایشر کو دکھلاو جو اس وقت اس معاشرے میں سب سے بڑا ناسور ہے دکھلاوا ہم کوئی کام کرتے نہیں جس کی ہم شہرت نہ اس کا مشہور نہ کریں کوئی صدقہ نہیں کرتا ایک دس روپے صدقہ نہیں کرتے تب بھی وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں اس کی شہرت ہونی چاہیے اب تو ایک سب سے بڑا فتنہ جو موبائل آگیا گیا اس نے گھروں کی عزتوں کو نیلام کر دیا ہے سب سے بڑا فتنہ آگے حریض پڑھیں گے نسائی دلامن بال فطر جہاں دیکھو تصویر جہاں دیکھو تصویر جہاں دیکھو تصویر دکھلاوا ہی دکھلاوا چلو کہیں کسی حد تک کوئی ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن اتنا زیادہ دکھلاوا ایک ہزار روپے کا نوٹ جس سے ایک وقت کا کھانا تین بندے نہیں کھا سکتے وہ اگر کسی کو دینا ہے تو اس کی نمائش اتنی زیادہ کرنی ہے تم لوگوں نے جی ہم نے فلاں کے ساتھ تہون کیا ہے شرم آنی چاہیے تو ریا دکھلاوا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ کی قسم اگر ایک طرف ایک لاکھ روپے ہیں وہ کسی کو دکھلانے کے لیے کسی کو بتانے کے لیے اگر صدقے کے لیے دے دیے ہیں دوسرے طرف اگر دس روپے ہیں جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کسی کو دیے ہیں وہ ایک لاکھ روپئے دس روپے کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے اس میں اخلاص ہے اس میں محبت ہے اس میں للہیت ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دیے گئے ہیں اور وہاں پر وہ جو ایک لاکھ دیا گیا ہے اپنے محلے والوں کو بتانے کے لیے ہے وہ اپنے ٹاؤن والوں کو بتانے کے لیے ہے اپنی سوسائٹی والوں کو بتانے کے لیے ہے وہ اللہ کے لیے کم ہے لوگوں کے لیے زیادہ ہے سے بچنا چاہیے جتنی کوشش ہو بچنا چاہیے اور اگر تھوڑا بہت وہاں آ رہا ہو کہیں ایسا موقع ہو چھوڑ دینی چاہیے بات نہیں کوئی آپ کا مہمان بیٹھا ہے کوئی آپ کا جاننے والا بیٹھا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس کے سامنے میں یہ کروں گا تو یہ دکھلاوا ہو جائے گا اور میرے دل میں یہ خیال آئے گا چھوڑ دیجیے الگ ہو جائیے اس سے دور چلے جائیے دور جا کر الگ جا کر آپ اس عبادت کو مکمل کیجیے اس لیے کہ ریاکاری مشلک بدلایا ہے اور آج ہم اس وقت تک کوئی کام کرتے ہی نہیں جس میں نہ ہو اگر کوئی دیکھ رہا تو بڑی لمبی لمبی بڑے لمبے قیام بڑی انسان اپنی جان بھی لگائے اپنی کوشش بھی لگائے اپنا دماغ بھی لگائے اس کا پھر کوئی فائدہ بھی نہ ہو کوئی ہے اس بات کا ایک, ان... ایک انسان ہو سلوک اپنے گھر سے نئے دن بھر وہ در در کی خاک چھانے اور اس کو رات کو ایک روپیہ اور ایک پائی بھی مزدوری نہ ملے تو سارے کہیں گے کہ یہ بے وقوف ہے یہ بے وقوف ہے اس لیے کہ دن بھر یہ خاک چھانتا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں ملتا اور کوئی کچھ بھی نہیں دیتا اور دوسری طرف ایک آدمی اگر تھوڑا سا اپنا وقت لگا لیتا ہے اور اسے اس اس, اس کو اس کی رقم ملتی ہے اس پر اس کو پیسے ملتے ہیں اس کی تنخواہ ملتی ہے سارے کہیں گے عقل مند ہے بڑا ہوشیار ہے تھوڑا سا وقت دیتا ہے بڑے پیسے کما لیتا ہے تو یہی یعنی حال یہاں پر بھی ہے ایک آدمی کرتا ہے نمازیں بڑی لمبی لمبی نفلیں بڑے تحجد بڑے سب کچھ لیکن واندہ کے لیے نہیں ہے کخ فائدہ نہیں ہے وہ اس شخص کی طرح کا جو دن بھر خاک چاندتا ہے اور سے کچھ بھی نہیں ملتا اور دوسری طرف اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی نے تھوڑا سا بھی صدقہ کر دیا اور تھوڑی سی بھی عبادت کر لی تو وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے تھوڑا سا وقت دیا اور بہت زیادہ پیسے کما لیے جی ہاں اس لیے جو بھی کام ہو وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو ہمارا اٹھنا چلنا پھرنا بولنا سننا اللہ کے لیے ہو کسی کے لیے نہیں ہاتھی کے داند کی طرح نہیں دکھانے کے اور تو کھانے کے اور نہیں ہے بات سمجھ میں اس لیے گزشتہ پر ندام آئندہ کے لیے حضم مسمم ہونا چاہیے انسان ہے انسان تو نام اسی چیز کا ہے لفش تو کرے گا غلطی تو کرے گا جو غلطی نہیں کرتا وہ تو انسان ہی نہیں ہے وہ تو فرشتہ ہے اس کے اندر اللہ نے یہ مانتا ہی نہیں رکھا کہ وہ غلطی کرے اور جو غلطی کر اگر ڈٹ جاتا ہے وہ جانور ہے اس لیے سے پتہ ہی نہیں ہے جو غلطی بھی کرتا ہے نہ دامد بھی ہوتا کرتا ہے نادم بھی ہوتا ہے معافی بھی مانگتا ہے تو یہ آخر کی انسان ہے اس لیے اگر نیاکاری ہوئی ہے اگر دکھلاوا ہوا ہے یا دل میں یہ آ جاتا ہے خیال تو چھوڑ دیجیے اس اگر ایسا کوئی عمل ہے کوئی ایسا شخص ہے آپ کے سامنے آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسے کروں گا تو دکھلاوا آ جائے گا میرے من میں یہ خیال آ جائے گا چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے دی اس عمل کو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ خالصتا اپنا محبوب بنا لے ہے سیر شرکا تھوڑی سی ریا شرک تھوڑی سیر آکاری تھوڑا سا دکھلاوا بھی ریا کاری بھی تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے اگلی حدیث حدیث نمبر اٹھاسی دمن بل فتما جی ان سائید لمن لام ترقی کیا ہے جنب میں جنب نائف زمین ہے الفتانہ سعید معنی نیک بخت سعید کیا معنی نیک بخت اس کے مقابلے میں آتے ہیں بد بخت جس کو کہتے ہیں شقی شقی اور سعید اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں یہ لفظ کیونکہ اردو ہماری زبان بےچاری کھچڑی سی ہے اس میں ہر زبان کے لفظ استعمال ہو ہی جاتے ہیں فارسی کے عربی کے پتنی اور کون کون سی زبانوں کے انگلش کے تو بیچاری اردو یہ کیا ہے مورب ہے بس جس وجہ سے آراب آتے اس میں جاری ہو جاتا ہے تو ان سعید المن جن بل فطر تو نیک بخت سعید نیک بخت اس کے مقابلے میں بد بخت شکیل عادت اور شکاوت تو صفت نیک وقت کی اور بد وخت اللہ تعالیٰ نیک بخت بنائے بد بخت کسی کو بھی نہ بنائے لامن جن و جن و جن کو بچانا محفوظ رکھنا اجتناب کرنا اردو میں اجتناب بچنا تو جنوب اسی سے ہے اجتناب الفتن فتن فتنا دن فیتا فتنا دن کی جمع ہے فتن فتن اپنے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان السعيد لمن جنب الفتن بے شک نیک بخત انسان وہ ہے لمن جنب الفتن جو فتنوں سے بچا لیا گیا ان السعيد بے شک نیک بخત لمن وہ شخص ہے جنب الفتن جو فتنوں سے بچا لیا گیا کیا مطلب فتنوں سے بچا لیا گیا گناہ فتنہ قتل و غارت گری فتنہ عداوت و دشمنی فتنہ حسد بغض کینا فتنہ موبائل, موبائل موبائل موبائل موبائل فتنہ انٹرنیٹ کا بلا ضرورت استعمال سب سے بڑا فتنہ تو نیک وقت وہ ہے کہ جو فتنے سے بچا لیے عید وقت وہ ہے کہ جو فتنوں سے محفوظ کر لیا گیا فتنوں سے بچا لیا گیا فتنے ہی فتنے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں آپ علیہ تو سلام نے فرمایا آخر زمانے میں فتنے اس طرح گریں گے جس طرح کے موتی یعنی موتی کی لڑی میں پرو دیے جائیں تو ایک ایک موتی جس طرح کر کے گرتا ہے فتنے اس طرح گریں گے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے فتنے ہی فتنے رافذیت کے فتنا قادیانیت کا فتنہ بدعات کا فتنہ طرح طرح کی رسومات کا فتنہ تحریف اسلام کا فتنہ اسلام کے چہرے کو مصق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ نیک وخت وہ ہے کہ جو ان تمام فتنوں سے محفوظ رہا جس کو اللہ نے تمام کے تمام فتنوں سے محفوظ فرما لیا وہ نیک بخت ہے قرآن مجید کی آیات میں طرح طرح کی تحریف اور طرح طرح کی تعبیرات تعویلات, تعویلات فاصلہ لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنا طرح طرح کے لوگ غام ذہن سے متاثر لوگ اسلام پر اعتراضات کرنے والے لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرنے والے طرح طرح کے فتنے ہیں لیکن نیک بخت کون ہے منجل نے فتن بس فطر جو فتنوں سے محفوظ کر لیا گیا انہیں فطروں میں سے ایک موبائل ایک فتنہ ہے اور اس فتنے نے نہ جانے اپنے ساتھ کتنے ہزاروں فتنے اور لائے بنتے ہوا کو بے حیا کر دیا ہے اس موبائل نے میں خود آپ کو بتاؤں یہ یقیناً اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جب تک میں ایک کی پیڈ والا ایک پرانے جو موبائل ہوتے تھے مطلب کی پیڈ والے ابھی لوگ استعمال کرتے ہیں جب تک میرے پاس وہ تھا تو ٹھیک ہے لیپ ٹاپ وغیرہ تو عرصہ دراز رہے ساری ضرورتیں پوری ہوتی تھی تو انہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی اس لیے کافی عرصہ تک لیا بھی نہیں تھا یقین جانے جس دن اسمارٹ فون یہ موبائل میرے ہاتھ میں آیا ہے جب بھی کم از کم میرے چوبیس گھنٹوں کے جو دو سے تین گھنٹے جو میں مطالعہ کرتا تھا وہ میرے یہ موبائل کھائے جا رہا ہے اس سے بڑھ کروڑ فتنا کیا ہو سکتا ہے وہ دو گھنٹے اگر چوبیس گھنٹوں کے میرے مطالعے میں لگتے ہیں, میں کسی کتاب کا مطالعہ کرتا تاریخ کا کرتا کسی کا بھی کرتا تو میرے پلے کچھ پڑھتا لیکن یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کو ہاتھ لگاؤ تو اس, یہ ہاتھ سے چھوٹتا ہی نہیں ہے یہ سے چھوٹتا ہی نہیں اس لیے میں تو کہتا ہوں سعید وہ ہے کہ جو اس فتنے سے محفوظ رہا جو سمارٹ فون کے فتنے سے محفوظ رہا ہزاروں فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے بڑے تعجب کی بات ہے ان ماؤں پر جو مائیں بڑی آسانی سے اپنے بچوں کو خاموش کرنے کے لیے موبائل ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یوں سمجھے کہ آپ اپنی اولاد کو خود اٹھا کر آگ میں ڈال رہے ہیں بس اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کہتا اللہ کے بندوں کو ڈراؤ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈراؤ بڑی آسانی سے بچر ہو رہا ہے وہ موبائل اٹھا کے دے دی دیا دی دی. خاموش کرنے کے لیے گانا لگا کے دے دیا گانا لگا کے دے دیا اب بچے کیوں کہتے ہیں وہ انڈین کارٹون دیکھ دے کر زیادہ سے زیادہ کیا ہوں گے گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے اس میں کارٹون لگا کر دیں گے بچے کہتے اور مما نے آلو والا پراٹھا بنا کے دیا میں نے کھایا مجھ میں شکتی آ گئی اب یہ لینگویج اس کو کس دن سے کھائیے اسکول میں بھی یہ نہیں ہے گھر سے بھی یہ نہیں ملتی اس کو دیے تو کارٹون نے دیے کیوں بھائی کیوں اپنے بچوں کا مستقبل تاریخ کرنا چاہتے ہو کیوں ان کی زندگیاں پر بات کرنا چاہتے ہو خدا را ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے بچوں کی تربیت خوب سے خوب کریں مجھے بہت ہمارے تعلق والے ہیں ریلیٹیو ہیں وہ کہتی ہیں خاتون کہ میں نے اپنے بچوں کو ان کے شروع میں دل و دماغ میں یہ بات ڈالی تھی کہ جو بندہ تصویر نکالتا ہے کبھی بھی تصویر تو کل قیامت والے دن ایک چیز آئے گی اور وہ اس آدمی کو پکڑ کر جہنم میں پکڑ کے لے جائے گی یقین جانے ان کی بیٹیاں ان کے بیٹے جوان کیا اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں لیکن آج تک انہوں نے سوائے اپنے آئی ڈی کارڈ یا پاسپورٹ کے علاوہ کبھی تصویر نہیں نکالی بیٹو, اے, ان کے بیٹے بیٹے کے رشتے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ماں نے اتنا زور لگایا بیٹے کو کہ آپ نے تربیت انسان کو ہمیشہ کے لیے کام آتی ہے کبھی بھی ممکن ابھی ورنہ آپ لوگ دیکھیں ماشاءاللہ منٹ میں نہیں ہر سیکنڈ میں لوگ اپنی تصویریں نکالتے ہیں تو یہ ہے بچپن کی تربیت آپ اپنے بچوں کے دل میں اللہ کا خوف ڈالیں کسی اور کا نہیں بیٹا اللہ ناراض ہوتے ہیں بیٹا اللہ جی اس سے خفا ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے ان چیزوں سے ان کو خوف زدہ کریں ان کے دل میں یہ حکمت پیدا ہو یہ درد پیدا ہو ہاں اللہ کو جاننے والے ہمارا کوئی خدا بھی ہے ہمارا کوئی رسول بھی ہے اور آگے کوئی جنت اور جہنم بھی ہے بچوں کو پتہ ہے بیٹا ایسے ایسے کام کرتے اس کو جنت ملتی ہے اور جو ایسے ایسے کام کرتے ہیں جہنم ملتی ہے وہ جانم میں جاتا ہے تو یہ چیزیں جب آپ ان کے دماغوں میں پکائیں گے اتنے پیارے بچے ہوتے ہیں اللہ کی قسم وہ کہتے ہاں نہیں نہیں ہم ہمیں مما نے کہا ہے ہم ابو نے کہا ہے ایسے نہیں کرنا جو بندہ ایسے کرتا ہے وہ مرنے کے بعد جہنم میں جاتا ہے میں نے ایسی بات نہیں کرنی آپ نے ایسی بات کیوں کی ہے ایسی بات کرنے سے بندے کو گناہ ہوتا ہے اللہ جی ناراض ہوتے ہیں یہ باتیں سکھائیں ان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں حضور کی سیرت بتائیں ان کو کتاب پڑھنے کو دیں موبائل سے ان کو جتنا آپ دور رکھ سکتے ہیں آپ دور رکھیں بالکل پابندی لگا لیجیے اپنے بچوں پر ان کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہونی چاہیے ان سے جب وہ بڑے ہوں گے ان کی جب ضرورت ہوگی ضرورت کے مطابق پھر بندہ ان کو دے دے گا جب آپ اپنے بچوں کی کڑی نگرانی کریں گے آپ کی نگرانی میں وہ پرورش پائیں گے کل جب وہ بالے ہو جائیں گے جب بڑے ہو جائیں گے تو اس وقت پھر آپ کو ان کی نگرانی کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر آپ کو ان کے موبائل نہیں چیک کرنے پڑیں گے پھر آپ کو ان پر ٹیڑھی نظر نہیں رکھنی پڑے گی آپ نے تربیت اتنی مضبوطی سے کی ہے آپ دلیل سے کہہ سکیں گے کہ میرا بیٹا میری بیٹی کبھی نہیں لیکن ایسے نہیں تربیت ایسی کی اور پھر کہہ کے میرا بیٹا ایسے نہیں ہو سکتا میری بیٹی ایسی نہیں ہو سکتی ہاں تیری نظر میں لوگوں کے بیٹے بیٹیاں ایسے ہو سکتے ہیں اپنی نہیں ہو سکتی کیوں کہ اپنی کہ نظر آتا کہاں ہے نہ تربیت ایسی رکھے کہ ویسی ہو ہی نہ وہ بیٹا ایسا ہو ہی نہ سکے ایک ماں اپنے بیٹوں کو دو بیٹے ہیں ان کو نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا تمہاری بہن بھی گھر پہ ہے اگر کسی لڑکی پر غلط نگاہ ڈالو گے تو یاد رکھنا جب یہ سوچنا پہلے کہ ہماری بھی ایک بہن ہے اگر بہن کے حق میں یہ برداشت کر سکتے ہو تو پھر بھلے دیکھ لینا یہ تربیت ہے جو ماں باپ نہیں اولاد کو تربیت دیتے ہیں اس لیے لمن بل فتن نیک بخت وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا آئے آئے آئے آئے آئے آئے آئے اللہ تعالیٰ سب کو فتنوں سے محفوظ رکھے فتنوں سے پناہ ماں ہر چیز فتنہ ہے ہر چیز فتنا ہے فتنے ہی فتنے ہیں فتنوں کا دور دورہ ہے بچنا مشکل ہے نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے محفوظ کر لیا گیا اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کے نصیب اچھے کریں اللہ تعالیٰ ماؤں کو بچوں بچوں کی خوشیاں نصیب فرمائیں اور اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیں اور باقی سب کے اللہ تبارک کو تعالیٰ آنے والی زندگیوں میں خوشیاں بھر دیں دنیا میں بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری خوشیاں دیں ہمیشہ والی خوشیاں دیں اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خوشیاں جتنی راحتیں اپنی امت کے لیے مانگی ہیں اللہ تعالی ہم سب کا مقدر فرمائے جتنے شرور اور فتنوں سے پناہ مانگی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھ سمے تو آپ تمام امتحا میں عناصر ہوں سب کو خیروافیت سے رکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ